بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جب بڑا مہربان نہائیت رحم بارہ ہے اذا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے وَرَعَيْتَ الناس يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر اور اس سے بخشش طلب کر یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے